مولا رسول کریم اما بعد بلّہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان والل تو والے رسول ہی نل مناف کی نرو شری بابا دے بلند سلا تو سلا ل مسام علی حضرات خداون کریم امن جلا جلال ہمن والنا اور نہ جناب حبیب کردگار احمد مختار جناب محمد مستفا صلی اللہ تعالی علیہ والے ہی و بارا وسلم بھائی قرآن اور حدیث دی روشنی دی اور انہوں دی روشنی دن ہی میں دوسرے حضرات کے عقائد بھی تھوڑی بہتی بحث گا اور کتاباں میرے کو نقد موجود اور الحمدللہ رب العالمین خطیب اسلام شیر اہل سنت حضرت خطیب ملت صاحب دا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب دامد مرکات مولالیا جڑے سڈے سارے بزرگ بھی نے بھائی بھی نے اُنہ دا بیان بڑا ٹھوس بیان اور الحمدللہ رب العالمین تقریر سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ کریم شاہ صاحب خضری زندگی اطاپ اور نظرے محف... بد نو محفوظ رکھے اج دور ہر جماعت ہر گروہ ہر فرقہ یہ جی اسی اران اور حدیث کے مطابق عقائد رکھ جس بھی مذہب نکھو فرقے آلے ویکو جی اران اور حدیث دے مطابق عمل کرنے آ. آؤ میں اٹھائی سو بارہ ایک النافقت دا حصہ تلاوٹ کیا اللہ ورماندہ والی لا تو والے رسول ہی وال فرمایا عزت اللہ واسطے وے عزت دے رسول واسطے وے اور عزت اے اوس اللہ دا فرمان ہے جس دے متعلق تو سبق ایک سبق اور تیسرے سبارے چے ہر آدمی اللہ دے متعلق قیدا کی ہے و تو عزو منتشان وَتو <تَشَا> اللہ جنو چاوے تو ذلو من تشان یارلا جنو چاہے عزت دیں اور جنو چاہے تلت دیں یعنی اللہ عزتاں دن والا ہے اور ضلعت بھی دن والا ہے ایسے میں عقیدہ کے یارلا جنو چاہے تزت دیں جنہوں چاہوے تلت دیں اٹھائیے سے بارہ دی جڑی آیت میں پڑھی ہے وہ ج نے دسیا میں عزت کن کنتا فرمائی فرمایا والے عزت اللہ واسطے عزتوں کے رسول واسطے عزت مو مین واسطے یار اللہ تیرے متعلق سارے متفق نے अपने महबूब न किज्जत फरमाई कुरान बाग द्रिया सि बारा फरमाया बार फाना अल्लाका जिक्र कर सोने सने तेरे वास्ते तेरे जिक्र बुलंद किया अल्लाह करीम तू अपने महबूब का जिक्र उसके वास्ते बुलंद फरमाया कितना जिक्र बुलंद किया कि जिक्र बुलंद फरमाया حدیث خودسی اور تفصیل خاجن اندر حدیث موجود تفسیر کبیر حدیث موجود تفسیر مدارک ادیث موجود وچ خرتبیس موجود تفسیر معالم تنزیل حدیث موجود ہے المعانی معانی حدیث موجود ہے روح البیان بیان حدیث موجود ہے ہاتھ کے غیر مقلدین دین حدیث ادیث کہلان والوں کا مشتہد قاضی شوکانی خودی تفسیر فتو القدیر وچوی عدیث موجودے فرمایا اذا ذکر تو ذکر تمہیں سوڑیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا میرے نال تیرا بھی ذکر ہوے گا یا لے تے تو فرما دیتا جتھے میرا ذکر ہوئے گا उथे तेरा भी जिक्र होगा सुनिया देने वै गई लेकिन मौला जड़ा तेरे टक्कर लैण लगेगा अब लोग फटिया से बह के गुफ्तू करते दारिया बह के गुफ्तू करते चौकों खलो के गुफ्तगू करते होटलों बह के गुफ्तू करते पता नहीं कड़ा मतलब सच्चा के مولوی نے کھان دردر فنکشن اس واسطے منعقد کیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے حق کہنا باطل کہڑ آئے یا مولا کریم تو اپنے محبوب دے ذکر بلند فرمایا تو فرمایا جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا فار مولا کریم جڑا اس طرح نامنے ایدے تے اگری نہ ہوئے انہوں تسلیم نہ کرے اللہ فرما من مان زاکارانی لام یا ذکر کا فالی سالہو فل جنت نسی فرمایا مایا من سا کار جڑا میرا ذکر کرے والا کا تے تیرا ذکر کا کرے سا لہو فل جنت نسیب فرمایا مایا او دا جنت حصہ ہی کوئی نہیں ہے یہ ادیسے کسی تفسیر درے منصور امام جلال سیوتی دی تفصیل جنا پتر مرتبہ جاگ دیا میرے نبی ہیڈ مولوی انور شاہ کشمیری لکھتا ہے امام سیوتی نے کئی مرتبہ دیاں حضور علی سلام دی زیارت ہے او سیوتی صدی سے نو نقل کر رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کرانی سونے جڑا میرا ذکر کرے تے تیرا ذکر نہ کرے سا حصہ ہی نصیب او دا جنت کوئی نہیں دوست ہون ہوں جلسے ہوں اجتما ہوں مرید کے اندر بھی جلسے ہوئے ادھر نعرا کی وجہ ہے نارا تقویر اللہ اکبر اس بعد فلاں مولوی صاحب زندہ فلاں جماعت زندہ باد مگر سنیا کا جلسہ پنڈے شہر ہوسبے ہوئے دیہات چھوٹا جلسہ کسے ہوگاہ بیچ دما ہوس ہوے سی صدیق اکبر ہو شہادت امام مقام ہونی کی ہے نارا, نارا تقبیر اس تو بات کی کہارا نارا نعرہ نعرہ نعرہ نعرہ نعرہ نعرہ دیو مندی اور وہاں بھی آنے جلسے نعرہ لگتا ہے لیکن نعرہ تکبیر اللہ اکبر اس کے بعد مولوی صاحب زندہ باد جما زندہ باد آؤ اگر حق کو تلاش کرنا چاہتے ہو اگر حق کا نکھا حق چاہتے ہو حق کا پتہ لگانا چاہتے ہو حدیث سے خود سی ہے اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے اس کو حسن بھی نہیں کہہ سکتے اور اس محدث نے نقل کی ہے جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں اہل سنت بھی مانتے ہیں غیر مقلد بھی مانتے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے من زاکرانی یز کڑکا حبیب جا مرد جو میرا ذکر اور تیرا ذکر نہ کرے فلح سا لکھو فل جنت نصیب اس کی قسمت میں جنت ہے ہی نہیں اور نعرے میں داست دینے جنتی سننی ہی نہیں آل ہے دوست میں حدیث پیش کی سی ادیسے کچھ سی اور تامنے سارا جماعت برابلہ کر دیں جی کدھر جائیے کدھر نہ نا جائیے نعرے مشن کی گمازی کر منشور دماضی نعرے تو ہوں ادھر oh, نرائے نارا تکبیر اس تو بعد مولوی صاحب زندہ باد جماعت زندہ باد اللہ فرمانہ سوڑیا جڑا میرا ذکر کرے تے تیرا ذکر نہ کرے جنتی ہو پاوے لمبی داڑھی رکھی ہوئے چھتر جیٹا محراب کے نہ پایا ہوئے جنتی ہوئے گا ہوئی ہوئے گا جبا تیرا ذکر کرے گا میرے آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدید دین و ملت مولانا شاہ مدردہ فاضل بریل بھی بولے نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو مجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی مل کے کیا دو ہم رسول اللہ کے جنت رسول ال سب کو وہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول ال قرانو دا دادا وا کر اے میرے کو کتاب دا نام ہے موجود تے ہفتے افتر مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندی دی کتاوے تھانا بھون دی چھپی کتاوے صفحہ نمبر تری یا مولوی اسمائل دیلوی دیو بندیاں وہابیاں مدودیاں تبلیغیاں دا جڑا سانجا مجدی دے کو دا چاچا حضرت شابد الحزیز محدی سے دیلوی اپنے پتی جے جی جناب من مولوی اسمائل دیلوی نو پوشدائے صفحہ نمبر تری جناب من اونا پچھے اسمائل داس بیت الخلا جان دی کی مولوی سمیل دلوی کی سنا یا قرآن ہدیش کا دعوی کرنے والے سنت نوجوان نوتی مشرق کافر فرقے والو یہ میں بتا رہا ہوں کیا حدیث ہے تمہاری تمہارا ذہن کتنا گندا ہے تم اسلام کے کتنے دشمن ہو مستفا کی شریعت سے کتنے داغی ہو مستفا کی عزم سے کے ساتھ آناد رکھنے والے ہو کتاب اصلے، کتاب جالی میرا سر قلم کر دئی خون معاف کتاب اشرف علی بھی ہوا بمن کی چھبی اصل کتاب ہوگیا انعام پیش گا میں پوچھنا نبی فرما رہے نے پیت ال حالات کی دعا جڑی ہے اللہ من خوب سے اے فرمان اور دیوبندیاں آو دا مجدد کے یا فر رکھ لوٹا دھر رک فی مقام ملے جھر رکھ و دیوبندی عقیدہ اوچی بولو عقیدہ اے ذرا اچھی بولو کہڑا کیدا کہ مفتی مولوی فضل فضلو رمان تو لے کے دو مندیاں کوئی مولوی پوری زندگی مولت دے ہمت ہے غیرت ہے کچھ ہیا ہے کر دے سڈا اسمائل نل کوئی تعلق نہیں سڈا مستفا نل بزرگوں میں جو سرکار حضرت صاحب تشریف رکھو سنو اور کمان ہے بلے بلے جی بڑے زمرہ بھی یہ سارے بڑے علماء حفاظ کاری بیٹھے نے اربی وی ہے اربی رے کہ یا ہن فرک لوٹا یاد کر لو جہ لبے پڑھنی شروع کر دیا یہ یاد کر لو یا یو ہن فرق لوٹا کچی بولو لوٹا فی مقامل رزے دیوبند مرزا کاندانی دی آخری کتاب حقیقت الرزے نے کسی پوچھا حضرت جی جہاں تل فرشتہ وی لے کے آدھا کی نام ہے ٹیچی کی نام ہے بولو اوچی بولو کی نام ہے انہیں آخیا ٹیچی یہ اسمائل مرزا مرزا اسمائل تو بعد پیدا ہوا یہ مشن بعد انہیں آخیا میرا گرو جہا وہ ریڑے پگ لائی آ لائی جاؤ اور کرورا ملتا آئیے دوست کو دوران اندازہ کرو یہ دین کے ڈاکو ہے اور میری آدت کسی پر الزام لگانا نہیں میرے تے کےس کر جی ادالت ثابت نہ کرا تین ٹا ڈاک منو پیو کا تم منس سلامت رکھے اللہ سلامت سلامت دیوبندیوں میں یہ کہہ رہا ہوں موریت کے کی کسی مچھان کانفرنس میں کہہ رہا ہوں سی آئی ڈی نوٹ کرے یہ دیوبندی یہ سپاہے صحابہ والے یہ دین کے ڈاکو ہے ان کا عقیدہ صدیق سے نہیں ملتا نارا لگاتے ہیں سدا صدیق زندہ باد اور عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ سدیقی کے خلاف ہے عقیدہ یہاں دیاں نبیا دبر اور قبر جڑیاں آواز آئی نے یعنی ماض اللہ سما ماض اللہ وہ او آواز نبیا دیا نہیں سن اے دواز میرے کو ال اردو کی جبی کتاب اردو دان بن سکتا کوئی ان بندہ ادر ادھر کھلوتا نا بعد عمارت بن لے وے. فکر پیش کرنے ہاں اری آخرت نہتر کرنا چاہتے ہاں کتاب کا نام کی کتاب اللہ اچھی بولو تین آئے سارے بولتی نا دے کے دام وسیلا ادارہ ترجمان سننا شیش مل روڈ لاہور دودھ گدن دیکھ دولی اسلامی بنے تیمیا کتاب چپو والا پونے سان لائی زہر اے نام لکھا کوئی سمجھ لگتی پیڑ اسی ظہیر علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا چاہیں کی جی جنگ بھی تیرے خون سے انقلاب آئے گا علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا اور میں پوچھتا ہوں علامہ کے خون سے انقلاب پر ایمان رکھنے والوں حسین کے خون پر کیوں ایمان تیرے خون سے انقلاب کی چاکنگ کرنے والوں جنگ جنگی تیرے خون سے انقلاب آئے گا چاقی کرنے والوں میں پوچھتا ہوں علامہ کے خون سے انقلاب مانتے ہو حسین وہ حسین ہے جس کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا صحیح بخاری اٹھا مفت الماری پڑھ اندہ تلکاری کا مطالعہ کر محجت النفوظ پڑھ ارشاد الساری پڑھ تصویر الماری بحد زمان کی اٹھا نہ جناب بے منفید الماری انور شاہ کشمیری کی پر تحسیر القاری اٹھا مشکات پڑھ اشد علمات پڑھ مرکات پڑھ مزار حق اٹھاض الرا پڑھ مستدرک پڑھ لے تلخیص پڑھ لے مسند امام احمد کا مطالعہ کر کنزل پڑھ تفضیل الشہ شاہ ولی اللہ کی اٹھا تاریخ الخلافہ علامہ سیودی کی پڑھ اصحبا فی تمیز صحابہ ابن حجر کلانی کی کتاب کا مطالعہ کر توفاس جامد عزیز کی کتاب کا مطالعہ کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا الحسن ہو ول حسین ہو سیدا شبابیا اور آئیے در حضرت صاحب کی چیب بزرگ یہ دعا تو میں پڑھے نا یہاں کے بزرگوں اس میں جوش نہیں بول رہا باہوش پہ بول رہا دو بندیوں بہا بھی آ سنا علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے آج چی علامہ تیرے خون سے کاموں کی اتو کنا جی کچی بولو نظر ایک کاموں کی ایک مولوی محمد امین ہوا ان کتاب چھاپی موارف یزید اس کتاب دے اندر اس نے لکھیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے کہتا نہیں نہیں یہ غلط ہے کربلا کے واقعہ نے اسلام کو مردہ کر دیا گوان گیارہ بارہ پندرہ میل بیٹھا ہے بابیا نا موروی محمد ابین اس نے قدام چھاپی یہ مارف ہے یزید لوگ یہ کہتا ہے کہ کربلا کے واقعہ نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے یہ غلط ہے اس کربلا کے واقعہ نے اسلام کو مردہ کر دیا ہے حسین کی قربانی علی اثر کی قربانی علی اکبر کی قربانی عباس علمدار کی قربانی ابوبکر بن علی قربانی عمر بن علی قربانی عثمان بن علی قربانی عباس بن علی دی قربانی اسلام مردہ ہو گیا ہے اسان ظہیر خون ن انقلاب آ سکتا ہے کروڑوں اسان ظہیر حسین کے قدموں کی اللہ جو میںرج کرتا چلا جا رہا صداقت صدیق کے نعرے لگانے والوں بیروبی دین کے ڈاکو تھا یہ نبیا دیا قبروں جڑی آواز آئی نے شیطان دیا نے میں پوچھنا تفسیر کبھی امام راضی نے جڑی روایت نقل ہے اشرف علی تھانوی نے جمال ال نقل کی نواب صدیق بوپالی نے اپنی گداب تکریمنی نقل کی علامہ جامی نے شوہد ال نبو شریف نقل کیتی ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نے وسیعت فرمائی جب میرا انتقال ہو جائے میری چار پائی اٹھا کے مستفا دے روزات ادور سلام دی بار گئے سلام پیش کرنا اجازت جنت میں دفن کرنا میں پوچھنا سیابا وسیعت دے مطابق صدیق اکبر لے کے گئے نے سلام پیش کیتا ہے دروازہ کھٹکھایا ہے عرض کیتا حضور ابوبکر حاضر نے تے کول لےٹنا چاہتے نے قبر قبرچ آواز آئی یار یار ملا دو عمر نے کدی آواز سمجھ کے دفن کی وہ <تصفح> فاروق آزم نے کس کی آواز سمجھی وہ عثمان غنی نے کس کی آواز سمجھی وہ علی شیر خدا نے کس کی آواز سمجھی وہ حضرت ابو ہرارا نے کس کی آواز سمجھی صحابہ کو میں صداقت کا دعو کرنے والو اور تبلیغیں کرنے والو شیعہ سنی کی فضا اور ملک کی فضا کو خراب کرنے والو صداقت صدیق کا نعرہ لگانے والو اگر صداقت صدیق پر ایمان ہے تو پھر ماننا پڑے گا نبی قبر میں زندہ بھی ہے آوازیں سنتا بھی ہے آوازیں دیتا بھی ہے یہ کتاب میرے کول کتاب کوتاب السیلا ابنے تیمیا کی کتاب ہے یہ کہڑی ادیس تو ثابت سابت ہوتا پہ دی شیطان شیتان دواز سن <laughs> سنو دوسری عبارت چنانچہ کہا تین کبھی کبھی یہ سفا اکتالی اور ستر جنالی لی پنجی کتاب اللہ شیطان کبھی کبھی ان کی مدد کرتے اور انسانی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوتے ہیں چنانچہ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کبھی کوئی شیطان ان سے کہتا ہے میں ابراہیم علیہ السلام ہوں عبارت پڑھ لو اردو دی یا فارسی دے بہ کے گلان کرنے والے ہو لمیاں داڑیاں رکھ کے ایمان دا ڈاکو دین دا ڈاکا دا ڈالن والے ہو سے صحابہ نہ رکھ کے مسلمانوں کو چندہ بٹورنے والوں لکھے پھر کوئی شیطان یہ کہتا ہے ان سے کہتا ہے میں ابراہیم ہوں میں مسیح ہوں میں محمد ہوں اے سنو لکھا پڑھ لو شیخ الاسلام شیف السلام جنہ دے شیف السلام کا حال ہے وہ بچوںگڑیا کی حال ادھر میرے نبی دیا دی صحیح بخاری دیگر حدیث دیاں گداب فرما اچھی تو لا مسا لو ادھر کملی والا ارشاد ہے میری مثل کوئی بھی شکل اور می شیتان میری مسل کچی بولو شیطان میری مسل شیطان میری مسل ادھر پہن کوئی شیطان کہن ہے میں میں ابراہیم ہاں میں محمد میں مسیح میں خزر ہاں میں ابو بکرا میں امر اِنَّ من دان یا فروز او میں فرمایا عزت اللہ واسطے عزت رسول واسطے وے عزت مؤمنین میں واسطے سونے اللہ نے کنیا کزت فرمائیہ اللہ دا قرآن پڑھ فرمائیہ اللہ کا دخالہ کنال انسانا فی احسن تکویم فرمائیہ ایسا انسان نو بڑی سونی شکل آتاں فرمائیے اللہ نے انسان دی بیوٹی بیان کی تیئے خوبصورتی بیان کی تیئے انسان دا حسن بیان کی تا لیکن اللہ نے کسے مولوی دے چہرے دی قسم نہیں اٹھائی کسے صوفی دے چہرے دی قسم کسے ملک دے چہرے دی قسم نہیں اٹھائی کسی چیمے دی چہرے دی قسم نہیں اٹھائی جے قسم اٹھائی اور میں اب دوہ سونے میری روفے انور اب لئی لے سونیا مینو تیریا زلفا دی کسم وسرے سونیا مینو تیرے زمانے کی کسم لام روکا سونے میری تری امر کی کسم جدو آرف ہے گولڑی گلڑے دشین شاہ نے اے آیتاں پڑیاں حضرت پیر میر علی شاہ اس صورت میں او جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا او سچی آکھا تے رب دی شانا کھا آخر سارے شوق شوق نال چڑو ساچے آنکھاں سچے آخ دی شان آخ جس شان تو شان سب بنیا اے سورت شالا او پیش نظر اے سورت رہے وقت روز تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد پل سونے تو گزر دیاں تیری زیارت ہو جاوے بیڑا پار ہو جاوے گا تولیاں تیری نورانی شکل دی زیارت ہو جائے بیڑا پار ہو جاوے گا سونیاں نزا دے ویلے تیری زیارت ہو جائے بیڑا پار ہو جاوے گا پر نہ دیو بندیاں دا ہیڈ مولوی غلام خان دا استاد رشید ام گنگوئی دا شاگرد مولوی حسین علی وام بچنا والا اپنی قدام مبشرات دے صفا 8 تے لکھدا اے, اے اصل فوٹو میں پیش پیا کرنا وا اے جنالیو دا ٹائٹل پیج دے دے لگتا ہے میں خواب دیکھا ہزور والی سلاد و سلام پور سلاد پہ گزر دینے نبی ڈگن لگے میں پھڑ کے پار لگا سارے بولیں کر سارے آئی بندیاں میں پوچھتا ہوں نبی کا کلمہ پار لگنے کے لیے پڑھتے ہو یا کہ نبی کو پار لگانے کے لیے پڑھتے ہو کی اسلام پیش کرتے ہو کیا اسلام اس چیز کا نام ہے کیا دین اس چیز کا نام ہے کیا شریعت اس چیز کا نام ہے تو کہنا مولوی کہہ رہا ہے خدا کی قسمت سن دیا جسم دے لو کھڑے ہو جاتے رہے لیکن اس کو ہیا نہیں آئی غیرت نہیں آئی کہ کی لفظ لکھتا پیا کہ خانچ ہزور کی زہرت ہوئی ہزور کر لگنے میں پار لگا در کشمل اندر حدیث ہے کشمل گما کی دی علامہ ابدل وہاب شورانی کی کتاب ہے جنہیں سو مرتبہ نبی کریم دی جاگ دیا زیارت کیتی ہوئی ہے علامہ شورانی وہ ہوئے جہے متعلق مولوی انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب فیضل باری لکھا جن ہے جنہیں پوری بخاری نبی پاک نئی ہوئی ہے نہیں آ رہی کوئی پتہ چل رہا کہ نہیں یہ علامہ برادر مکرم نوری صاحب میں فیض بائی لے کے بیٹھے سفا دو سو چار بولو کنا سفا اچی بول سو کون سنیو سستی چھڈو تھی بھی جناب گل نال سارے نے مول بھی بان بہ کری تھی کہہ دول جی پڑے ہوئے پڑے ہوئے کہڑے پڑے بولنا تیرا کام مدد کرنی خدا مستفا تول تو سہی کچھ ہمت تو کرا نے حضور نو بخاری سنائی یہ اے تہنچو گے نبی اسی نبی پاک دے استاد ہاں اور تو لکھ لکھدہ بھی حا نہیں آئی برائی دی فوٹو اے میری کتابیا یہ کتابوں بھی پیش کر دی کروا اصل ٹائٹل پیج نال جناب اصل سفا اگے کہ پہلی چڑھ دیں اگلی چڑ دے وچوں مطلب دی لے لے اخیا تو تورا ہی لے مسلک خواتا کسمی وہ مسلک اکھان بند کر کے ٹر پی ٹھا لگتا ہی کیونکہ مولویا کا بنایا مذہب نہیں ہے مستفا کا پیش کرتا <مختلف> بابی دوں میں ذرا پر آب نہیں جی نی قرآن تیس پر سارے وڈیا چھڈ جہا وڈیا نہیں منتا انہیں قرآن تھیس کی من قرآن تھیس نہیں آخر وڈیا منو <تصفح> پیو گے وہ بھی نہ کرو ایک کنہیں آخیا سچی بولو نا ذرا پہلے میں بار سنا دوست ذرا توجہ کری کشفل <سؤال> گما لاما شورانی جی نے پوری بخاری نبی کریم صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم سنائیے <سؤال> دو بندیاں دا ہیڈ مولوی انور انورشا گان لکھا ہے او شورانی نے اپنی جلالی کتاب کشف الغمہ شریف وچ حدیث نقل کیتی ہے کل قیامت دا دن ہوے گا ایک سونے رسول دا امتی پل سرات تو گزرے گا لڑکھڑاندا گزردا ہوے گا جدوں پل سرات تو گزردا لڑکھڑا ہوے گا دوسری طرفوں اک آدمی آ جاوے گا او دا بازو پکڑ کے پار لگا دے گا جدو پار لگ والا پوچھے گا میں بڑا شکریہ ادا کرنا وا تفرے گا مولوی جی سوفی صاحب میں فلانے ویل اللہ نے اج مو بندے دی شکل دے دیوسرات تو گزارنا پیا وا پار پہ لگانا وا جس نبی درود پڑیے او درود لگا دے جو بندیاں واپیا کا فنہ مول مولوی اس مہی اپنی کتاب لکھ آئے تک لیماند لکھتا ہے کہہ دبیا نی پتا کلکے آمد نو کی ہو ڑیاں لٹو دڑی اسلام نہیں کیا کیا بولو داڑی فل کے بولو گھبراؤن میں دلیل دینا کیا آخیا داڑی جی داڑی اسلام آتا تو بارڈروں پر بڑا آیا ہے میں کہہ رہا داڑی اسلام ہے. بول سڑو داڑی جی داڑی اسلام آتا تو بارڈروں باہر بڑا داڑی اسلام نہیں اسلام داڑی اونجنا لٹو ہے کی تے فاروقی بھی دیکھیا ہوئی ہے بھارت حضرت ابو ابو بکر گھبرا نہیں لیکن میں سی آئی ڈی نو کہنا نوٹ کرو میرے دعوی کرو بابیو اجتماع کر ہو بڑے مولویا نے دعوے بھی میرے کدے بھی کیس چلتے پے عدالتوں منہ دکھا دے پہنے نے کہ میرا مسل گلت نہیں ابھی کسیزام نہیں لے لیکن دوست حق بیان سی باز بھی کسی نہ آ چور نو چور نہ آئیے تو معاشرہ کس طرح ٹھیک ہوگیا ڈاکو ناکو کہو گے تو معاشرہ ٹھیک ہو چور نور آ کو گے اندی گلتی کا احساس دلاؤ گے انہوں سامنے وہی پیش کرو جدو جنالی وہ ٹھیک ٹھاک طریقے دی سردنش کرو گے اتنی دیر تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ماشرہ ادو ہی ٹھیک ہوگا جب چور چور کہ چوری دسان گے آئی سلام تم پیش کرتے ہو ان کی کتاب میرے کلک موجود ہے اس کتاب کا نام فت ال مجید یہ ہونے تہمیا وہ فتوا ہے جہاں نبی دی قبر کا ارادہ جائے بندہ بےمان ہو جائے مکے شریف فری تقسیم ہو تعداد بازاروں یہ کتاب خریدی اتے جنا لی ستر ریال دی کن ریال دیچی بولو اتو ستوں سات انوجا چار سو نبے پانچ سو روپئے کی کتاب ہے اتر دکانوں بھی ویکتی ہے اتے فری ان کی تقسیم کرتے پے نے اور لکھان دی تعداد دے تقسیم کرتے پے میں حکومت دے کے اگے مطالبہ کہ حکومت ان چیزوں کا نوٹس لے کتاب فتل مجید سوا جناب دو سو دے اندر موجود ایک جڑا نبی پاک سل ہو علی وسلم قبر کا ارادہ کر کے جاوے او مشرک ہو جاندہ ہے مسلمان نہیں رہ کملی والے نے فرمایا من زارا کبری آو... دارے, آو... قطنی دارے قطنی آو... او کتنی دار کتنی وہ چولا ماں کتنی مسترد دے اندر اس کے کتنی دا مقام کنا چار اردو دیا کتاباں پڑھ کے ملک ویچ فتنہ تے تساد پیدا کر سکے اور مایا من قبری کابری واجابت لہو شفا آتی فرمایا جن میری قبر دی زیارت کیتی میرے تلا میں اودی شفاعت کرا کے انو جنت وچ لے کے جا او در صدیق اکبر فرما رہے نے میری چارپائی چوک کے نبی کریم دے روضے اثر تے چلو او سباہ سیابہ صدی کا نعرہ صرف چندہ بٹورنے کے لیے لیتے آؤ کلاو خلافتے راستہ ہک چار یار کا نعرہ لگانے والوں میں پوچھتا ہوں بتاؤ اگر ہل یاروں کی خلافت حق ہے تو ان یاروں کے عقائد بھی حق ہے نہیں مولوی اللہ نہیں نوری صاحب نہیں حضور قبلا پیرے طریقت شہزاد چورا شریف حضرت پیر محمد طاہر بادشاہ تھا اور نہیں جی ابھی یہ کہنے ہاں پہلا مسجد نبی جاؤ پھر چلو حضور دی قبر بھی چلے جاؤ ارادہ جہا ہے نا وہ مسجد نبی دا کرنا چاہیے سدیق کے اکبر نے نہیں یہ فرمایا پہلے منتو مسیحی لے جاؤ پھر مجھے روزے رسول سے لے جاؤ سدیق اکبر دی آخری وسیعت فرمایا انتقال پہلے فرمایا ہے میں پوچھنا سدیق کون ہے سدیق وہ متکی ہے جی تقوی رب گوائی دیتی مایا وی جا بس کے اولائی امل متا پو اللہ فرماند ہے او ہستی جڑی صدق لے کے آئی اور اوہ ہستی جنہ نے اوہ دی تصدیق کی تھی بکر فرمایا اولائی کا او مل اوم المتاکون اللہ فرماند ہے میرا نبی بھی متقی ہے میرے نبی دا یار بھی متقی ہے چلو کوج نہیں شکر بنی ہے اس کا نام کس نے آلے سنت رکھا وہ آ میں تینوں دسنا سنت نام میرے مستفا نے رکھا ہے علامہ شورستانی عقائد کی کتاب درسی کتاب وہ اپنی کتاب الملل ونحل ون کے اندر حدیث نقل کرتے رہے حضور علی صاحب تو علاوہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اے یا علوم شریف دے اندر بھی حدیث نقل فرمائیے اس تو علاوہ اللہ ماں فقی ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تنبیع الغافلین دے اندر اس حدیث دا ذکر فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تیتر فرقے ہوندے بہتر جہنمی ہوندے ایک جنتی ہوئے گا سیابا پوچھا یا رسول اللہ اوکیڑا جنتی ہوئے گا فرمایا اہل سنت والجماع اللہ اللہ اللہ اللہ میرے کو ساڈے کو پوچھو حضور علی سلام نے فرمایا ہزور کی ادیس پیش کرنا لفدے ہلو سننا جماعت موجود کرنا یہ بھی لوگ نے مان آ صحابی لف آ رہی ہے بس آدمی لیکن اے بھی اہل سنت والجماعت تھا لفظ میں دہانا اور آؤ آو ماں بھی اہل حدیث کانفرنس کرنے والوں اپنے آپ کو اہل ای حدیث کہلانے والوں اور کے میں اجتماع کا پروگرام بنانے والوں میرے پاس وہ اصل عبارت موجود ہے میرے پاس وہ اصل تحریر موجود ہے اور جمد جی سین بٹالوی نے انگریز نو درخواست دیتی سی سان نہ آخیا جائے کرے سانوں ایلے دی ساتھ میرے کو اصل پی حضرت صاحب وہ سمجھتے پے ہو ایلیس اگریزا بنایا بنایا اچھی بول کھنے بنایا اچھی بول کن بنایا سارے بنایا اگریزاں نے ایل دیس بنایا سنا امرتسری کہہ اراو بھابی ایلیس پرا براو او چاچے تای دے پتروں ہیا کرو انگریز کو مدد منگنی دے کملی والے کو مدد منگنی شرکا کریں میرے کو اصل ہے وہ جی نا تحریر انگلش بچ اور چھاپی بھی کن مولانا منشا صاحب نے نہیں چھاپی مفتی عبد ال صاحب نے نہیں چھاپی حضرت شاہولہ مفتی محب اللہ صاحب نے نہیں چھاپی اللہ قادری نے نہیں چھاپی علامہ الحاج مولانا ابو محمد صادق صاحب نے نہیں چھاپی مولانا انوار ننوارم نے نہیں چھاپی اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ نے نہیں چھاپی وہ جڑی تحریر پھر وہ منظوری ہے مولوی سناؤلہ امرت سری نے چھاپی وہ <سنان> سنا لا امرتسری نے چھابی حضر صاحب وہ بابی وہ این ساری گہرت ہوتی چپنی وانی پا کے ڈب کے حدر صاحب فرما نے ایلے سنت نبی کو آیا ہے لھیس مکل ملکہ کٹوریا کو نبی مدم کرے حضرت امر نے کیوں نہیں ارج کیا حضور کی پہ کرتے ہوئی کرنا چاہیے حضرت علی نے نہیں ارض کیا حضرت اسمان نے نہیں ارض کیا وہ امل مو میں نیشا سدیقا نے میں پوچھنا کسی نہیں نہیں؟ سیادی نے وسیعت کی نواب سدھی قسم لکھتا میرے ہے تقریبا لکھتا ابھی چار پائی لے کے گئے نا کملی والے دے روزے تک کے دروازہ کھٹ کٹایا نبی کریم دا دروازہ اچھی <سؤال> بولو دروازہ مل کے کہہ دو دروازہ سیابی دروازہ گڑکٹایا بابی کہہ نبی مر کے مٹی دوست مرنا ہی قبرے پینے جنہیں رب دے مقابلے تے نبی دے مقابلے دین بنایا وے وہ oh, جن نبی رب دے مقابلے میں نویں نوے عقیدے پیش کیتے ہیں اوہ oh, میں پوچھنا وا دے پیچھے نماز ہو سکتی oh, پیچھے نماز بالکل نہیں ہو سکتی میں ذمہ داری کرنا پیا وا اے نہ کیا نبی قبر درد کر تسی کیوں تخلف دے ہو تنہوں بڑی تکلیف مشرق کہہ گئے کافر بنا گئے پیڑا مذہب ہے نا فرشتیاں بھی مسلمان نہیں رہنے میںحمد اللہ سے کدی دوے تھوکے فیر نہیں کری نہ چھڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں نہ چھڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں ایک کتاب بقادے وہابیا میں لے کے آیا وا جا کی پارٹی دا کوئی بندہ آئے میرے کو فری رہ جائے اصل سفے اصل ٹائٹل پیج بھی اصل سفے پوری پوریا مہارت پیش کی جناب میرے قادری تو غلط رنگ پیش پیو جی جرت ہے تو ایک کہنا ارادہ کر کے جائے تے مشرق ادور دی ادیس کی ستر ہزار فرشتہ سب کوئی مولوی ہے جنہیں نزدیک جہاں عقیدے آڈے گندے ہو اپنے مولوی بھی مشرق نفرشتے بھی مشرق بلکہ انہیدے ایسے نبی بھی نہیں محفوظ رہتے نبی بھی محفوظ نہیں راروں آدیش کا علمے تبلیغی جماعت مولوی زکری نے فضائل حج بھی نقل کیتی ہے حضور فرماندے نے کہ میں ستر ہزار فرشتہ صبح ستر ہزار فرشتہ شام نک لاک چالی ہزار فرشتہ روزانہ میری قبر کے حاضری دے وے کرے گا اور جنہیں ایک واری حاضری دیتی ہے کہ آمد تک دوہری واری حاضری نہیں اللہ لے لے اور, اور, اور دین لی پھرنا کی اسلام پھرنا اے جو میرے کوتاب کا نام ہے سرو سدور کی نام ہے بولو پوچی بولو کی چلو سدور اصل کتاب دائٹل ہے اے ٹائٹل کن چھاپیے سات بن محمد بن ابدل عزیز آلے سعود سعود آلے جی آلے ہو پکی گل پکی پیڑ سنو لفت کی بندہ بولی تو پجایا جا ہے نا آخ بولی تو یہ کتاب کا سفا بھی کتاب کا اے یہ ٹائٹل یہ اتوں کی مور لگی مسدکا یہ جڑی کتابوں فری دے وہ لے سکار موہر اے موہر جی لکھتے ہیں نبی پاک دی قبر مادلہ سما اللہ بوتے وہ دوبندیابیوں کی سلام پھر فرد نبی کری میں لا رہا ہے کتنے دون بندی وادی ضرورت جا مولوی اپنیا نو دس انہیں کہ چنڈے گرا چجرے بند کر کے کتاباں پڑھ کے ڈب مارو مسلک لینا دے ریلوی کے تم بت کہنا اللہ فرمند نے ہا جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ہا جیو آؤ شہنشاہ شاہ کا روزہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو مل کے کہہ دو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا با اور عاشق کی کہنے گولہ میں مستعفی بن کر میں بک جاؤں مدینے میں آشکا تو عقیدہ ہے ایک اینلی نبی دی قبر بوتے ایک اینلی نبی دی قبر تے نادا کر کے جان والا مشرق ہو جاندہ ہے اے نادا کی دا کی اے جناب امان دوست درہ گوھر کر لی ہے ایمیں تو کڑے ویم وچ پہ آیا ایمیں کتاب دانا ایمیں توفہ وہاں بیا کی نہ آئیں کچھ ہی بولو کی نہ آئیں اے جے کتاب اور اس کتاب دے سفا اٹھا اٹھتے لکھتا ہے لفظ رہا تیان نال سنے ہو دن ہے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ ہے مطلب جو کوئی یا رسول اللہ یا ابن عباس یا ابدل یا اور کسی بزرگ مخلوق کو پکارے یا اس کی دہائی دے اس پکارنے سے اس کا مدعا دفع شر یا طلب خیر ہو ایسے امور میں امداد حاصل کرنا ہو جو خدا کے سوا کسی اور اور کے اختیار میں نہیں ہے مثلا کسی بیمار کا تندرست کرنا دشمن پر فتح حاصل کرنا یا کسی دکھ سے محفوظ رہنا وغیرہ تو ایسے امور میں خدا کے سوا کسی دوسرے سے امداد کا طلب کرنا شرک ہے جو لوگ ایسا کریں وہ مشرک ہیں شرک اکبر کے مرتکب ہیں اگرچہ ان کا عقیدہ یہی ہو کہ فائل حقیقی فقط رب العزت ہے اور انسان سے دعا کرنے کا مقصد میز یہ کہ ان کی سفارش سے مراد برائے آئے گی گویا یہ ایک واسطہ ہے یعنی ان کا فیل ہر حال شرک ہے ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے یا رسول اللہ کے یا علی آخے یا عبدل قادر دے مقصد ہوے اے اللہ دے ولی نے نا دی گلنہ نو پکارنہ لینہ دے اگر عرض کرنہ اللہ ساڑھی مشکل حل کر دے وے گا حقیقی کارساز اللہ ہے اے, اے ویچ واسطہ نے او دے بزرگ نے وہ کہندے ایس نیت نالوی جڑا پکارے وہ مشریکے وہ دا سر قلم کر دینا چاہیدہ ہے وہ دا قتل کر دینا چاہیدہ ہے اور اس کا مال لوٹنا مباہ ہے وہ نہ دا مالوی لوٹلو اور یا رسول اللہ سی کہنے ہیں صرف اسی نہیں کہندے نبی دے سیاہ ادور د انتقال تو بات کہہ دے ہیں یہ دیوبندیوں کے آس کے پلیز عقائد ہیں ان کی عکائد کی روشنی میں سیابا بھی مسلمان نہیں ہے کوئی دیوبندی مولوی بھی میرے نال پیڑ پان والا ایسا نظریہ شقیدے دے, دے؟ اللہ <سلام> <سلام> <سلام> مزا کا سیال کوٹی پہ کہنا ہے تقریر میری رکان نے کوئی فن ہاں تو فن ہاں مولوی جا مرضی تیار کر نو کر لی ان مالج مولج کر کر لیا دسا نو کر لی جے زندگی رہی جد مولوی تیار کر لے گا نا تو مینو اطلاع کر دئی کبلا نوری صاحب نو اطلاع کر دی کبلا شاہ صاحب اطلاع کر دی کہ تیاری کر لیے میں سابت کراگا دیوبندی اور وہابیوں کے ایسے عقائد ہیں جن کی عقائد کی روشنی میں سیابا بھی مسلمان نہیں رہتے بلکہ انبیاء بھی مسلمان نہیں رہتے और कोई समझे गल एना जरा थोड़ा जो हूं मैं जरा थोड़ा जहां चुकना पाया जरा तैयार हो ना छेड़ो हमें हम सताए हुए ना छेड़ो हमें हम सताए हुए है कि सदमे जहां के उठाए हुए आशरा की है कौम شرک تے کفر دے فتوے لائی پھرنا ہے تینوں نو حرام کہن کی سجی ہوئی ہے اور شراب دے متعلق گل کریا کر زنا دے متعلق گل نماز پڑھن دی تلقین کریا کر لوکاں نوں دسیا کر کس طرح شریعت مطابق عمل کری دا اللہ دی قسمے بڑی کوشش کرنے اس پاسے چلیے پر اے بندے رب جڑے نے انہاں نے ہر جگہ فتنہ ہی پیدا کیتا ہے تنقیداں ہی کرنا پیا ہے ذرا دیکھتے صحیح قوم دا کی حال اے او سਾਨੂੰ ادھروں فرصت ہوئے اسیں دسئیے تو اس پاسے آں نہیں نہیں وجہ کی تو ملک چمن نہیں چاہتا دوست نبی کا ملاد منایا کرو یہ ملک بچیا نبی میلاد جے منوس بندے ہوتا بس دوست والا